مدنی چینل کے ناظرین حاضرین اب وقت ہوا ہے سلسلہ فیضان اعلی حضرت کے خصوصی حصے کا نام ہے ذوق نات بڑا ہی دلچسپ مدنی مقابلہ میڈیا کی تاریخ میں اشعار کی بنیاد پر ہونے والا کسی بھی چینل پر کسی بھی پلیٹ فارم پر ایک منفرد مدنی مقابلہ ہے صرف اور صرف اشعار سے سوالات ہیں اشعار پورے کرنے ہیں اشعار بتانے ہیں شاعر کا نام بتانا ہے اور اشعار بھی اشکیا فسکیہ نہیں بلکہ نعتوں کے اشعار حمد کے اشعار منقبتوں کے اشار بزرگوں کے اشار آپ کو مزہ آ جائے گا ذوق نہات رکھنے والوں کے لیے بڑا دلچسپ مدری مقابلہ ہے دعوت اسلامی کے کچھ شعبہ کی ہم نے ٹیمیں بنائی ہیں اور پری کوارٹر فائنل چل رہا ہے ابتدائی راؤنڈ ہیں چھ راؤنڈ میں چھ ٹیمیں سلیکٹ ہوں گی اور دو لوزر جو پیچھے رہ گئے ہوں گے ان کو بھی اپنے زیادہ پوائنٹس کی وجہ سے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا آٹھ ٹیمیں آگے بڑھیں گی کوارٹر فائنل میں کوارٹر فائنل سے چار ٹیمیں آگے سیمی فائنل میں جائیں گی اور سیمی فائنل سے دو ٹیمیں پچیس سفر کو فائنل انشاءاللہ عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں آپ دیکھ سکیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ذوق نات یہ پانچواں سیزن ہو رہا ہے اور ہمارے سامنے آج کی جو دو ٹیمیں ہیں ہم ان کے تعارف کی طرف چلتے ہیں بہت ہی اہم دعوت اسلامی کے شعبے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں دو اور ایک ہمارے مدنی چینل کے پیارے سے ناطق ہیں جو انہیں سپورٹ کریں گے یا ہو سکتا ہے کہ ان کے اسلامی بھائی ان کو سپورٹ کریں اب وہ تو وقت ہی بتائے گا ان کی کیسی تیاری ہے آج کن کے درمیان مدنی مقابلہ ہے ایک بار پھر دکھا دیجئے آج سوشل میڈیا کی یہ اسلامی بھائی اور آج کے یہ سیگمنٹ سے یہ دیکھ لیجئے چھ سیگمنٹ یہ ابتدائی راؤنڈ میں ان کے اوپر انہیں آگے بڑھنا ہے مدن اشار کی تکرار درست کیجئے ایک لفظ ایک شیر نصیب آپ کا حروف تہجی سوچ سمجھ کر ان میں کیا ہوگا اگر آپ پہلی بار سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو کچھ دیر انتظار کیجئے آپ کو بتاتے ہیں کس طرح یہ آگے بڑھیں گے اشار اشار اور اشار انہی کے گرد میں چلنا ہے آج ہمارے ساتھ سوشل میڈیا اور مدنی چینل ان کی ٹیمز ہیں مدنی چینل کی ٹیم میں تو تینوں جو ہیں وہ مدنی چینل کے ہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے جو ناپخا ہیں وہ مدنی چینل میں کام بھی کرتے ہیں ان کا یہاں سے تعلق بھی ہے تو یہ تینوں جو ہے مدنی چینل کے ہو گئے ماشاءاللہ بہت ہی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اچھے انداز میں ہمارے عدنان شیخ بھائی ان کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں وہ تعارف کروائے اپنا محمد راہی صدیقی محمد راہیل صدیقی جی محمد حسان اختاری محمد حسان اختاری ویلکم کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں ہمارے اس ٹیم میں محمد اویس رضا بھائی ہمارے مدنی چینل کے ہیں ان کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں تعارف کروائے اپنا محمد فیضان رضا مرحبا محمد احمد رضا احمد رضا بھائی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے آپ جیتے یا ہاریں بہرال آپ ہمارے بہت محترم اسلامی بھائی ہیں اور یہ تو وقت پر منحصر ہوتا ہے کبھی شعر آتا ہے کبھی نہیں آتا تو دل بڑا رکھنا ہے اور مدنی کام کیے جانا ہے پہلا شیر میں پڑھوں گا ہمارا جو پہلا مرحلہ ہے پہلا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے مدنی اشار کی تکرار اس میں بیت بازی ہوتی ہے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سوشل میڈیا پر جو ناظرین کی رائے لی گئی کس نے کس ٹیم کو زیادہ رائے دی ہے ہم شام سے رائے لینا شروع کرتے ہیں جس کو عام لینگویج میں ووٹنگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کی ٹیم کو 74% فور رائے ملی ہے اور 26% سکس مدنی چینل کو رائے ملی ہے پھر سوشل میڈیا پر یہ پول ہوتا ہے تو اس میں کوئی آپ لوگوں کا ہاتھ تو نہیں ہے بھائی آپ لوگوں نے کوئی ٹیکنیک یوز کی ہو مدنی چینل چھبیس کی نسبت پر ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ اپنا دل بڑا رکھیں اور کام پر محنت پر زور لگائیں پہلا مرحلہ شروع کرتے ہیں مدنی اشار کی تکرار اور اس کے بعد جب آپ یہ شیر چلائیں گے میں ایک شیر پڑھوں گا اس پر آپ نے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے تو آپ تیار ہیں کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے پہلی بار کئی چہرے جو ہیں مدنی چینل پر آ رہے ہیں اور شوبہ جات کی تقسیم کے اعتبار سے ہم پہلی بار ذوق نات کر رہے ہیں لیکن ماشاء جو پچھلا سلسلہ ہوا کمال کی تیاری تھی بہت مزہ آیا ہماری ٹیم مدری نامات اور ٹیم شعبہ تعلیم ان میں سے شعبہ تعلیم کی ٹیم آگے پہنچ چکی ہے اور مدری نامات والوں کا بھی چانس ہے وہ پیچھے نہیں رہے وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو دل چھوٹا نہ کیجیے گا شروع کرتے ہیں مدری اشار کی تکرار فیضان آلہ حضرت بڑا جذبے کے ساتھ فیضان اعلی حضرت انشاءاللہ ان حضرت کی رہے رہے رہے رہے اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے غموں کی شام بھی صبح بہاراں بند گئی ہوگی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے 3 منٹ کے اندر یہ مقابلہ آپ نے یا تو ختم کرنا ہے یا مکمل کرنا ہے اگر کسی ایک ٹیم نے اپنی باری کا شیر نہ پورا کیا تو دوسری ٹیم کو دو پوائنٹ ملیں گے شروع کریں جی رضا مجھ تدیجے کے ہیں بے کسو کا سہارا ہمارا نبی ہمارا نبی سبحان اللہ دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے سامنے والی ٹیم کو شیر پڑنا ہے باتیں بھی مدینے کی یہ کلام رات سے شروع ہوتا ہے باتیں بھی نہیں ہے راتیں بھی ہیں باتیں آتا ہے یہ بلاغل الابی کمالی کشفدابی جمالی حسنت جمیع خصالی سلو علیہ و علی سبحان اللہ ہر شعر پر سبحان اللہ کی کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے اور پھر نعت شریف کا شعر بھی تو ہے جی ہاں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سبحان اللہ سلام سیر. سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے باغی خلیل کا بلے زیبہ کہوں تجھے سبحان اللہ بلا لو پھر مجھے ایشا بہروبر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے میں مجھے آآ آآ پھر بلانا مدنی مدینے والے مہیں مہیش کی بھی پلانا آپ ہی پورا کر دیں آپ ہی کر دیں کوئی مسئلہ نہیں آپ پڑھ لیں ان کے ساتھ جی میں جو یوں مدینے جاتا کچھ اور بات ہوتی وہاں سے لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات ہو وہاں سے لوٹ کرنا آتا مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے سبحان مدینے اللہ آپ لوگ گھبرائے گھبرائے نہیں ہت رکھے اور آپ کہاں سے سیر پڑیں گے کبھی کاف جلدی لکھ کے تم پہ کروڑو درو تیبہ کی شمسود تم پہ کروڑو بہان اللہ یہ لوگ بڑے کانفیڈینٹ لگ رہے ہیں جی تہبہ تو تہوا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر نگر کی سبحان اللہ ایک منٹ رہتا ہے ایک منٹ کے اندر اگر کسی نے بھی پلہ بھاری نہ کیا سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اوالا ہمارا نبی ہمارا نبی سین سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اچھا ہمارا نبی ہمارا ندی ہے سے 45 سیکنڈ سرکار اب تو ہو گئے گمبیش کمار آپ ہی کچھ کیجئے نہ ہے شہ علی وقت نہیں سبحان اللہ وہ کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار آپ ہی کچھ کی دیئے شیر کو مکمل کریں صحیح انداز میں ورنہ کوئی اور پڑھ دیں وقت کم ہے انتیس سیکنڈ ہے ہاں ہاں ہر وقت ہر وقت شیر بدل لیا ہے کاش تصور ہے سے پڑھیں ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی اتاچائی ویسی چاہیے آخری مومنٹ میں آپ نے اس کو درست کر لیا ہے آپ آج جو ایب کسی پر کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی سبحان اللہ آخری شعر ہے آپ کی طرف اس کے جلوے کی جلت ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دید حیرت زدہ تکتا کیا ہر طرف دید حیرت زدہ تکتا کیا ہے آپ دونوں نے اس مقابلے کو تین منٹ میں مکمل کیا چلنے دیا کسی کا بھی پلہ ہلکا نہ ہوا اس لیے آپ کو برابر برابر نمبر ملیں گے اگر ہم یہاں پر بھی دو بنا لیں ایک ان کی طرف ہو جائیں ایک سائڈ ان کی طرف ہو جائیں تو اور زیادہ آپ لوگوں کو بھی فرحت ملے گی کہیں ہلئے گا نہیں جگہ مت چینج کیجیے گا یہیں بیٹھے ہوئے آپ مطلب اپنے دلوں کو وہ کر لیں ویسے تو دونوں ہمارے شعبے ہیں تو زیادہ ان کو سپورٹ کرنا ہے اور اپنے اداؤں سے صداؤں سے انہیں محظوظ بھی کرنا ہے ہمارے ناظرین بھی بھلے گھر میں ہے تو دو ٹیمیں بنا لیں ذہنی آزمائش میں بھی اس طرح کا ماحول عبد الحبیب بناتے ہیں تو چلے اسی طرح آپ یہ ترکیب بھی بنائے تاکہ آپ کو مزہ آئے اور گھر میں بھی ایک مقابلے کی فضا بنے مقصود جو ہے وہ ناطے سننا ناطے پڑھنا اور ذوق نات کو بڑھانا ہو لڑنا جھگڑنا نہ ہو اگر چھوٹے بچے ایسے کریں پتہ چلا ایک ٹی مار گئی اور وہ لڑنے لگ گئے ایسا نہ کیجیے گا پیار اور محبت کے ساتھ ہی رہیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں سلسلے میں کوئی بات کہنا کوئی مشورہ دینا یا ویسے ہی ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں یا بیچ میں ہم کچھ دیر کلاموں کے لیے وقفہ لیتے ہیں ناز شریف سنتے ہیں من رضا سنتے ہیں اگر آپ اپنی فرمائش بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارے پر کال کیجیے سلسلے کے ساتھ ساتھ کال بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں اگرچہ ذوق ناد کچھ دیر آپ کو ایک آدھ منٹ کی کال کے دوران چھوٹ جائے گا مقابلہ لیکن آپ کال ریکارڈ کرائیں گے تو انشاءاللہ ہم چار سیگمنٹ کے بعد امید ہے کہ کچھ دیر کالز بھی لیں گے آپ کالز بھی ریکارڈ کرواتے رہیے اور دیگر جو ہمارا مدری مقابلہ جاری ہے گمبد اعلی حضرت کے بنانے کا اور ایک شیر کلام رضا سنانے کا وہ نمبر بھی اپنی جگہ پر آن ہے آپ واٹس ایپ کے ذریعے وہ چیزیں بھیج سکتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلے راؤنڈ کے بعد کس ٹیم کی کیا پوزیشن ہے اسکور بورڈ پھر انشاءاللہ اگلے مرحلے کو شروع کریں گے ایک مرحلہ ہو چکا ہے مکمل مدنی اشار کی تکرار میں دونوں نے دو دو نمبر حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ اللہ اور اب شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا مرحلہ جس میں دونوں کو ایک ایک شیر باری باری دیا جائے گا اور کسی ایک نے اس میں نمبر ضرور حاصل کرنے ہیں کوئی ایک پیچھے ضرور رہ جاتا ہے یہاں تک کہ ٹائی نہ ہو جائے دونوں برابر سیکنڈز میں اس کو نہ لگائیں شروع کرتے ہیں اپنا اگلا مرحلہ درست صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد مزن کے ناظرین دونوں کو ایک ایک شیر دیا جائے گا اور انہوں نے مکمل کرنا ہے یہ شیر جتنی دیر میں کریں ان کی مرضی ہے دوسری ٹیم کو ہدف ہوگا کہ اس سے کم وقت میں اس شیر کو اس جگہ پہ بنایا جائے شیر الگ الگ دیا جائے گا دونوں کو تو اب کس کو کون سا شیر ملتا ہے یہ بھی آپ دیکھیں لیکن پزل سب کے برابر ہوں گے ہم پزل یہاں پر بارہ بناتے ہیں باروی کی نسبت سے تو اگر کسی کو الگ الگ شیر ملے کسی کو آسان مشکل بہرحال شیر جو ہوتے ہیں وہ اس کے پزل برابر ہوتے ہیں اس لیے کسی کے ساتھ غلطی کا یا زیادتی کا کوئی چانس ہم نہیں رہنے دیتے بہرحال دیکھتے ہیں کون سے اشار آ جا رہے ہیں سوشل میڈیا اور مدنی چینل ان کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے درست کرنا ہے انہوں نے درست کرنا ہے انہوں نے کسی شعر کو اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کی ٹیم کس طرح سے مکمل کرتی آپ تیار ہیں آپ سے شروع کریں گے ہمارے دل کی جانب سے راہیل بھائی آئیں گے پہلے آپ شیر دیکھ لیں کھڑے رہیں ہو سکتا ہے آپ کے جو نگران ہیں وہ فیصلہ بدل لیں کسی اور کو بلا لیں جی آج کا شیر کون سا ہے درست کیجئے میں بڑا ہی آسان اور پیارا شیر مدنی چینل کی ٹیم کے لیے ہے سیر گلشن کون دیکھے دشتے طےبا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر آپ نے پڑھ لیا شیر شیر یاد ہے آپ کو سنائیے ذرا سو جنت کون جائے در تمہارا یہ شعرت کا الا حضرت کا چلے بھائی نمبر تو یہی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے لیکن اس پر کوئی پوائنٹ نہیں تھا آپ گھبرائے تو نہیں ہے نہیں نہیں آپ کہیں تو آپ کے لیے چائے وغیرہ منگوا دیں پھر آپ آرام سے کیجیے نہیں چلے منگوا بھی نہیں رہتے ٹائم کم وقت شروع ہو چکا ہے شیر مکمل کرنا ہے جی ادنان بھائی شیر چلے ابھی ٹائم ہے دوبارہ کر لیں پہرے گلشن دیکھے ہے جائے ہے گلشن کون دیکھے آپ وہاں سے پڑھتے رہیں دیکھیے آپ کا وقت ایک منٹ دو سیکنڈ ہو چکا ہے اور آپ نے ایک منٹ دو سیکنڈ میں اس کو مکمل بھی کر لیا ہے ان کے لیے سبحان اللہ کی سدائیں ہوں ماشاءاللہ اللہ آپ کو شیر یاد تھا پھر اوپر نیچے کیوں ہوا کنفیوژن ہو گئی کنفیوژن ہو گئی کوئی بات نہیں پہلا پہلا سلسلہ ہے ابھی تو بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ بریلی شریف پہنچنا ہے سیر گلشن کون دیکھے دشتے طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر نے ایک منٹ اور دو سیکنڈ میں مکمل کیا ہے سے کتنی سپیڈ دکھاتے ہیں سامنے والے اس کا فیصلہ ہوگا اب اس کو کلیئر کیا جائے اور اس شیر کو انہوں نے ایک منٹ دو سیکنڈ میں مکمل کیا اس سے کم وقت میں سامنے والی ٹیم کو اپنا شیر پورا کرنا ہے اور پھر حاضرین میں بھی دیکھیں گے ہے کوئی ان سے بھی تیز رفتار جو اسے مکمل کرے آئیے آپ میں سے کون آئے گا یا پہلے شیر دیکھیں گے پہلے شیر دکھائیے شیر ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام آئیے آپ کے لیے شیر ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے دور و نزدیک بڑی جلدی میں لگ رہے ہیں کب کپاتے ہاتھوں سے ماشاء اللہ آپ کا وقت ہو چکا ہے ستائیس سیکنڈ کے لے سارے نکالے کان لالے کان لالے کرامت کان لال کرامت اللہ کرامت سلام اللہ اکبر لاکھوں سلام انہوں نے شیر مکمل کر دیا ہے اور کتنے سیکنڈ میں کیا ہے ایک منٹ اور ایک سیکنڈ میں جی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اور پانچ سیکنڈ میں جی مجھے بتایا جائے ایک منٹ آپ لوگ فیصلہ نہ کر جی مجھے بتائیں کتنی دیر میں کیا ہے میں نے بھی نوٹ نہیں کیا جی ایک منٹ پانچ سیکنڈ میں مکمل کیا ہے اس لیے ان کو پوائنٹس نہیں ملیں گے اللہ اکبر حالانکہ بہت اچھے جا رہے تھے اور آخری وقت تک انہوں نے شاید یہ پے پہ مسئلہ ہوا تھا چلیں کوئی بات نہیں ماشاء ویل ڈن بہت اچھی کوشش کی اور بہت قریب رہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی سبحان اللہ ماشاء کتنا پیارا شہر ہے دور اور نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ اللہ مدری چینل کے ناظرین یہ ہوتا ہے مدری مقابلہ آ, ہاتھ جب کپ کپا رہے ہوں تو تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے آپ میں سے کون آئے گا اسی شعر کو مکمل کرنے کے لیے دور و نزدیک والا پہلی بار پہلی بار آئے ہو ہمارے سلسلے میں آپ آئیں گے آپ آ جائیں جلدی سے آئیں جگا دیں ان کو مائک ماشاءاللہ اللہ جلدی سے آئیے دور و نزدیک والا شیر دوبارہ چلائے کیا نام ہے آپ کا بھائی جی ابرار ابرار بھائی آئیے یہاں پر ہیں پزلس پہلے ایک بار شیر دیکھ لیجئے اسکرین پر دکھائیے ان کو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام شیر یاد ہے آپ کو اب آپ بنائیں گے ایک منٹ پانچ سیکنڈ سے کم بنائیں گے تو آپ کو ہم پیارے تحفے دیں گے بنائیے وقت شروع ہو چکا ہے دار بھائی بھی بڑی اسپیڈ میں جا رہے ماشاء ماشاءاللہ کے کہاں ہے کے آپ نے پینتیس سیکنڈ میں بنا لیا ہے ماشاء اللہ ویری گڈ ماشاء اللہ ویل ڈن مرحبا کرتے ہیں آپ جامعۃ المدینہ میں ماشاء اللہ کون سے درجے میں آپ کو برکتیں دے مدنی الیے کی بھی کوئی نیت ہو جائے اگلی بار امامہ شریف پہن کرائیں گے انشاءاللہ ان کے لیے کیا تحفے باپو مقدس پانیوں کا مجموعہ اترے مدینہ تصدیح مدینہ سبحان اللہ ماشاء مرحبا مدنی چینل کے ناظرین درست کیجئے سیگمنٹ آپ نے دیکھا ہمارے دونوں طرف کی ٹیموں نے بہت اچھی کوشش کی اور کسی ایک نے بارہل اس میں پیچھے رہنا ہوتا ہے برابر نہیں رہ سکتے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کس نے کتنے نمبر حاصل کیے اس کو یہاں سے ریموو کیا جائے دونوں ٹیموں نے بہت اچھی ایفرٹ کی اور تین سوشل میڈیا اس وقت دو نمبر پیچھے چلی گئی ہے دو نمبر ان کے ہیں اور چار نمبر ہمارے مدنی چینل کی ٹیم کے ہیں ویسے تو مدنی چینل جو ہے یہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے آنکھوں کے سامنے اسکرین پر یہ مدنی چینل کا جو عملہ ہے اس عملے سے ان اسلامی بھائیوں کو لیا گیا ہے اور اس میں جو مدنی چینل پر کام کرتے ہیں الگ الگ ڈپارٹس ہیں اس میں ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ڈیوٹیز ہیں ان میں سے ان کو ہم نے لیا ہے یہ اپنے ادارے کے وقت میں بھی نہیں ہے بالکل یہ فریش ٹائم ٹائم میں ہیں اور اپنی خوشی سے مجلس کے بیجنے سے یہاں پر پہنچے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں یہ پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں یا نہیں آپ کا ذوق نات بڑھتا رہے گا یہ پہنچے یا نہ پہنچے آپ اپنے ذوق نات کو برقرار رکھیے اور دیکھتے رہیے ہمارا سلسلہ ہم آپ کی کالز بھی کچھ دیر بعد لینے والے ہیں کالز کرتے رہیے اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے بڑا دلچسپ اور زبردست یہ راؤنڈ ہے اس میں کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے شروع کرتے ہیں فلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ ایک شیر ویسے تو تین تین لفظ ہیں لیکن ہر کسی کو ایک لفظ پہلے دیا جائے گا پھر آپ دیں گے تو تین تین الفاظ ہیں تین پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے یہ راؤنڈ ہوگا اور دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے یا پیچھے رہتا ہے یا برابر رہتے ہیں کچھ الفاظ میرے ذہن میں آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں تو آپ بھی تیار رہیے انعامات لینے کے لیے پہلے سوشل میڈیا ٹیم آپ کی باری ہے آپ ایسا کوئی لفظ دیں گے جو کسی شعر میں آتا ہوگا اور اس سے یہ شعر سنائیں گے اگر یہ شعر نہ سنا سکے تو آپ وہ شعر سنائیں گے اور پوائنٹ انہیں نہیں ملے گا آپ کو بھی نہیں ملے گا ان کی باری کا سنانے سے آپ کو اپنی باری پہ ملے گا جی کون سا لفظ دے رہے ہیں لفظ یم یم یم جو انگلش میں بولتے یم یام یم کون کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے یم مطلب آپ بتائیں مطلب ہے یم کا ہاں بھائی یم کا کیا مطلب ہے کوئی بتائے گا یم ارے آج بھی آج نہیں اٹھ رہے ہیں اویز بھائی شیر لفظ ایسا لے کر آئے ہیں یم ایسا نہ کرتے انگلش میں یہ شیر اردو میں یہ عربی کا لفظ ہے نا یم یہ بھی آپ بتائیں ہاں عربی کا لفظ ہے غالبا ہے نا عربی کا ہے نا عربی کا لفظ ہے اور یم کا مطلب ہے کوئی سمندر غالباً اس طرح کا مطلب ہے یم ہاں بھائی سوال بھی بڑا یم ہے بتائیں نہیں ہے وقت کافی ہو چکا ہے آپ کے سیکنڈز میں کافی دیر آپ کے وقت میں بولتا بھی رہا ہوں تو کچھ دیر اور لینا چاہیں تو لے لیں وقت آپ کا پورا ہو گیا ہے پہلا لفظ ایسا دیا ہے کہ مدری شنن والے لگتا ہے دو نمبر کی جو برتری ہے اس کو قائم شاید نہ رکھ پائیں لیکن دیکھتے کیا ہوتا ہے آپ نے کون سے الفاظ لائے یہ بھی دیکھنا ہے یم سے آپ شعر سنائیں ہوں مسلمہ گرچہ ناقس ہی صحیح اے کاملو ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں اللہ یہ اعلیٰ کا شعر ہے راہ عرف سے جو ہم نادیدا روح محرم نہیں مستفیٰ ہے مسندے ارشاد پر کچھ غم نہیں تو اعلیٰ کا یہ شعر اسی کلام کا ہے ہوں مسلمہ گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو اعلی حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو عرض کروں ذرا سمجھیے گا ناظرین اعلی حضرت عرض کر رہے رسول اللہ ہوں مسلمان میں ہوں تو مسلمان اگرچہ کمزور ہوں ناقص ہوں گناگار ہوں یہ عاجزی ہے آپ کی گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو یہ کاملوں سے جو نیک ہستیاں ہیں بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے یہ عرض ہو کہ اگرچہ میں ناقص ہوں گناگار ہوں لیکن ہوں تو مسلمان مسلمان تو ہوں سمندر بھی نم ہے ایک قطرہ بھی نم ہے نمی تو برابر ہے نا نمی تو سمندر میں بھی ہے جو گیلا پن ہے وہ قطرے میں بھی ہے تو آپ اگرچہ نیکیوں کے سمندر ہو میں مسلمان ہوں تو قطرہ ہوں چھوٹا سا ہوں یعنی یہ اعلیٰ حضرت کا ایک تصور ہے تصور ہے تخیل ہے جو کہیں اور نظر نہیں آتا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ہمیں بھی اس میں حوصلہ دیا ہے کہ مسلمان ہو گار ہو لیکن مصطفیٰ کے در پہ پڑے ہو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا ماشاء بہت اچھا شعر انہوں نے سنایا انشاءاللہ. کہاں سے یاد کرتے ہیں بھائی ایسے کے بخش تیاری دا. کرتے ہیں ہدای کے بخش سے ماشاء بہت ہی اچھا شیر آپ نے پڑھا میں چاہوں گا اس کو طرز میں سنا ہوں گئے چنا صحیح ایتا پانی کی آخ یم سے نم میں کم نہیں ماہیت پانی کی آخ یم سے نمکم لاجواب ماشاء اللہ لاجواب شیر آپ نے چن کر دیا ہے اب مدنی چینل والوں کی باری ہے جی حضور کون سا لفظ دیں گے آپ کوئی بھی لفظ آپ تینوں میں سے کوئی بھی دے سکتا ہے اور جواب بھی تینوں میں سے کوئی دے سکتا ہے اس میں آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں جی گربال جی گربال یا گربالی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو مدنی اشار میں چینجنگ کی نا اس کو تھوڑا سافٹ کر دیا اور یہ جو سیگمنٹ لائن یہ تھوڑا ہارڈ ہو گیا یہ زیادہ ہارڈ ہو گیا ہے اب یہ کہاں سے نکال کے لا رہے ہیں گر بیربال بتائیے آپ کے پاس جو ہے وہ چھ سیکنڈ باقی ہیں اور میرے خیال سے ساٹھ سیکنڈ بھی دے دیں تو آپ نہیں بتا پائیں گے تو انہوں نے پہلے ہی ہار مان لی آپ بتائیے پاؤں مدینہ نہ جنو اب تو ملے رخصت زندہ ہم کو جنو اب تو ملے رخصت زندہ ہم کو کون سے کلام کا ہے شیر یاد میں جس کی نہیں ہوش تنوع اعلی حضرت کے کلاموں سے الفاظ نکال کے لا رہے ہیں تو آپ کو بھی نمبر نہیں ملیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا شعر آپ نے سنایا لیکن شاید ناظرین کے تو کہیں اوپر سے جا رہا ہوگا عرض یہی کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اب بس مدینہ مل جائے یہی تمنا ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں چلیں بھائی آپ اب دوبارہ دوسرا لفظ دیں گے لفظ قیاس قیاس کاف یہ الف سین جی قیاس قیاس آرائ پچیس سیکنڈ ہے آج لگتا ہے دونوں کوئی بھی شیر نہیں پڑنے دیں گے ایک دوسرے کو آپ لوگوں سے میں ایسا نہیں پوچھوں گا بھائی آپ فکر نہ کریں جی وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے قیاس قیاس کیا میں بھی سوچ رہا ہوں جی ختم ہو گیا ہے ٹائم آپ بتائیں کیا آپ کے ذہن میں شعر بہتر قیاس سے ہے مقام ابوال حسین سدرا سے پوچھے رفت بام ابوال حسین اللہ اب یہ اعلیٰ کا شعر ہے اور آپ نے اپنے پیر و مرشد کے خلیفہ ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں یہ کلام پورا لکھا ہے اور اس سے قیاس کا یہ لفظ لے کر آئے اور جواب یہ نہ دے سکے اب آپ کون سا لفظ دیں گے کوئی آسانی دے دے یار اجنہ اجنہ جن کی جمع ہے جن گوست کیا ہوتا ہے جی ایچ او ایس سی کیا بولتے گوست بولتے گوشت بولتے گوست چلے جن کو ججنا مشہور شیر ہے شاید آسان ہو گیا آپ کے لیے نہ ہم نمبر دیں گے نہ لینے دے گے اللہ اللہ ایسا بھی نہ کریں آپ کے پاس دو سیکنڈ ہیں اجنہ آپ بتائیں گے آپ کو یاد ہے حاضری نظر تو بتائے گا میں تو پہنچ گیا ہوں اچھا مجھے نہیں پتا ہوتا یہ کون سے الفاظ دیں گے یہیں پہ مجھے بھی پتا چلتا ہے جی اجنہ نے, ملائک نے اجنہ نے بشر نے کس کس نے کہا بھیک نہ پائی تیرے در کی ربحان اللہ ہو ملائک نے اجنہ نے بشر نے اجنہ یعنی جنات نے کس کس نے کہا بھیک نہ پائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی آپ کا جواب بھی پورا نہ ہو سکا کسی کو نمبر نہیں ملیں گے اب واپس آپ کی باری ہے جی جم جم جم کیا ہے جین اور میم جی ہاں جم پہنچ گیا ہوں بھی وضاحت کروں گا شاید یہ پہنچ جائے جم پچیس سیکنڈ ہے یہ اگلے سلسلے والے اس سے بھی مشکل پھر کچھ نہ لے آئیں جم کے رہیں گے نمبر جم کے رہیں گے چھوڑیں گے نہیں کسی کو نمبر نہیں لینے دیں گے پوائنٹ نہیں لینے دیں گے آج سیکنڈ ہے جم جم پانچ چار حاضرین میں سے کوئی بتائے گا جم آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے شیر نہیں سنا سکے جم جو ہے یہ بھی اعلیٰ کے کلام سے ہی غالباً انہوں نے لیا ہے اور یہ جمشید کا مخفف ہے جم جمشید ایک بادشاہ تھا اس کی طرف اعلی حضرت نے اپنے کلام میں اشارہ کیا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے اس کا تخ مجھے تو سرکار کا در چاہیے صلی اللہ علیہ جی سنائیے آپ شیر میں پڑھ دوں گا تو آپ کے ذہن سے بھی نکل گیا ہے دیکھیں اب ایسا مشکل مشکل لائیں گے دوسروں کے ساتھ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ہو گیا جی اب آپ کے لیے بھی پچیس سیکنڈ ہے نا اس میں تو کچھ نہیں چلا دیں چلاتے رہے مکتا ہے یہ مقتہ سایہ دیوار خا در ہو یارب اور رضا خواہش دہی میں کیسر شو کے تختہ جم نہیں سبحان اللہ سایہ دیوار وا در ہو یارب اور رضا خواہش دہی میں کیسر دہی من تخت شو تاج سوری دہیم مانے تاج اور شوق شوق تخت جم نہیں یعنی جمشید کا تخت نہیں چاہیے مجھے مجھے بھی فساد ماشاء ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں یہ مرحلہ چلا آخری لفظ ابھی باقی ہے اچھا بھائی آپ نے بھی نمبر ان کو نہیں لینے دیا اب آپ بتائیے ان کو کون سا لفظ لے کر آئے آخری تیسرا لفظ بھرن بھرن آپ کے پاس اٹھارہ سیکنڈ ہے ایک تو ہوتا ہے بھرم بھرم دینا بھرم رکھنا کیوں کرتے ہیں بھرن وقت آپ کا ختم ہو گیا ایک سیکنڈ تھا جی میرے اجڑے چمن میں کرم کی بھرن اب تو برسا شہا یا شہے کر اللہ بہت امیر علیہ سنت کا شعر ہے اللہ بھری یہ لفظ بھی آپ نہ سنا سکے اور آپ نے انہیں نمبر نہیں لینے دیا یہ پورا سیگمنٹ جو ہے یہ خالی رہا دونوں کے لیے اور اسکور بورڈ پر آپ دیکھیں گے حاضرین سے آسان آسان پوچھ لیتے ہیں چلیں بھائی کون بتائے گا کس کس کلام میں ہے یہ لفظ ہے ماہ ماہ ماہ اتنا آسان ہے جی ماہ ماہ رمضان شیر ہو گیا رمضان ماہ الوداع یہ شیر تو نہیں کوئی بات نہیں بیٹھے اور پوچھ لیں گے جی آگے آ جائیں گے پارا پارا الوداع ماہ رمضا ماہ ختم ہو گیا امیر اللہ سنت نے اس شیر کو بدل دیا ہے اب ہے الوداع الوداع آ رمضاں بیٹھ جائیے جی اتنا آسان ہے میں پڑھوں گا نا آپ سب کہیں گے ہم سب کو یاد تھا ماں جب मा لوگ تھے کچھ ماں نہیں ماں نہیں ماں آپ لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو مبارک ماں کے ماں نہیں ماں نہیں ماں ماں بدل دوں میں آ گیا جب گزر جائیں گے گیارہ ماہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروزہ الوداع الوداع رمضان آپ کا جواب درست ہو گیا ہے لیکن آپ کو میں ایک شیر سناؤں اس میں ماہ آتا ہے ماہ مانے چاند بھی ہے شیر ہے تم رسالت ہے آلم اب آپ لوگ پورا کریں تو شم رسالت ہے تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جان کتنا آسان تھا اب میں تو آسان لے کر آیا اب کسی کو توحفہ نہیں چاہیے اچھا ان کو تحفہ ملے گا مدینہ شریف مل گیا اچھا مل گیا ماشاءاللہ اللہ اور بتائیں چلیں کون سنائے گا یہ شیر جس میں لفظ آئے زندہ زندہ لفظ کھڑے <سؤال> نہ ہو کھڑے نہ ہو کوئی <سؤال> بھی کھڑا <خدا> نہ ہو اب مجھے اگر تھوڑی سی جگہ دے دیں تو آپ لوگ کے پاس میں آگے آ سکوں گا پلیز بیٹر رہیں جی کھڑے ہو جائیں تو زندہ تو زندہ میرے سے چھپ جانے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا نام ہے آپ کا تارک محمود تارک محمود بھائی کہاں سے آئے ماشاء اللہ کو بھی توحفہ ملے گا ان تشریف رکھیں اچھا چلیں آخری لفظ پوچھ لیتے ہیں تھوڑا سا مشکل کرتے ہیں لفظ ہے صاحب صاف اردو میں ویسے صاف بولتے ہیں لفظ صاحب صاحب کون اور کوئی بتائے گا الزد کے شیر میں ہے صاحب جی آثما خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خان لقب کس کا ہے تیرہ تیرہ اللہ صاحب خان لقب کس کا ہے تیرہ تیرا آپ کو بھی مقدس پانیوں کا مجموعہ تصبی ہے مدینہ ایک اور لفظ پوچھ لیتے ہیں چلے کون بتاتا ہے شیر ہے بھلا لفظ اے بھلا بڑا مشہور شیر ہے لفظ اے بھلا کون بتائے گا بھلا بچ مدنی منوں کو بھی یاد ہوگا ابھی میں پڑھوں گا تو جلدی آگے آ جائے بھلا یا رسول اللہ تیر بلند سے کیا رسول اللہ سب کا سب کرے تحبا کی سیر سبحان اللہ ماشاءاللہ ان کو بھی اتنے مدینہ دی جا رہی ہے تو اسی طرح اچھے اچھے اشار تیار کر کے آیا کریں ہمارے حاضرین بھی اور ناظرین بھی ذوق ناد کا لطف اٹھاتے رہے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کے ہو گئے کتنے پوائنٹ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں مدنی چینل ٹیم کے چار سوشل میڈیا کے دو نمبر ہیں اس مرحلے میں کسی نے کوئی نمبر نہیں لیا اب ہے ایک بڑا دلچسپ راؤنڈ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی نکل سکتا ہے عبد بھائی نے اسے کہا سانپ تو نہیں نکلے گا تو سانپ نہیں نکلے گا انشاءاللہ اچھی اچھی چیزیں نکلے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹربل میں بھی آپ آ جائیں نمبر مائنس بھی ہو سکتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں نصیب آپ کا کیا مدنی چینل کے ناظرین یہ سات باکز ہیں الگ الگ کلروں کے رنگوں کے بلیک یلو پنک ग्रे براؤن بلو اینڈ لائٹ گرین لائٹ گرین نا اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی باری پہ کون سا باکس کھولتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے کوئی انٹرسٹنگ چیز کوئی توحفہ مدنی چیک کوئی سوال کوئی ٹاسک کچھ بھی مل سکتا ہے تو ان دونوں کو دو دو باریاں ملیں گی آپ دو دو بار آئیں گے کوئی بھی آ سکتا ہے جس کو آپ بھیجیں اور اپنی باری پہ جو نکلے اسے انجوائے کریں جس کے لیے نکلے اسی کا ہوگا مدنی چیک بھی نکلا تو جس کے لیے نکلا اسی کو ملے گا کسے بھیجیں گے پہلے سوشل میڈیا والے یہی کریں گے جی آئیے یہاں بتائیے کون سا باکس لیں گے گرین سب کھلے پھر میں نکالتا ہوں کیا نکلتا ہے سوال ہے کچھ طے کرنا ہے تو میں نے بتا دیا سوال ہے اب طے نہیں ہو سکتا سوال نکلا ہے ایک آپ سے اور آپ ہی جواب دیں گے ٹھیک ہے سوال ہے بتائیے کیا یہ حمد ہے نات ہے یا منقبت ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ادھر ادھر کیا یہ حمد ہے نات ہے یا منقبت ہے آپ لوگ ساتھ نہیں دے سکتے ہیں شیر پڑھوں گا آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارا سہی اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا جی بھائی بتائیے یہ حمد ہے نات ہے یا منقبت ہے آپ کے پاس پچیس سیکنڈ ہوں گے اٹھارہ سیکنڈ ہو چکے ہیں کچھ تو ہوگا ہی یا منقبت ہوگی یا نعت ہوگی یا حمد ہوگی اگر آپ جواب دیں گے تو آپ کو دو نمبر ملیں گے نعت سوچ لیں نعت ہے منقبت ہے یا حمد ہے آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے ابھی تبدیل کیا ہے یہ نعت نعت ہے آپ نے کہا نعت ہے اور آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے یہ منقبت کا شعر ہے منقبت ہے کیا آپ لوگ بتائیں گے کیا یہ یہ منقبت اعلیٰ حضرت ہے جو ہدایت کے بخشی سے لی گئی ہے آپ دو نمبر نہیں لے سکے کچھ مائنس نہیں ہوگا اس میں ٹھیک ہے دو نمبر ان کو پلس پوائنٹ مل سکتا تھا مائنس البتہ نہیں ہوگا آپ چاہتے تو دو نمبر حاصل کر سکتے تھے چلیں بھائی اب آپ کی باری ہے کس کو بھیجیں گے باہل بھائی کون سا باکس کھولیں گے یہ کھولیں گے چلیں آپ کے لیے کچھ ہے طے کر لیں جو ہے وہ میرا یہ بکس کا نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ طے کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کو ایک ہزار روپئے کا مدنی چیک دے دیتے ہیں یا اسی پہ چاہیں گے جو آیا ہے جو آیا ہے وہ ایک لاکھ مشورہ ہزار روپے کا مدنی چیک نسیب نہیں اسی پہ جائیں گے نصیب میرا سوال ہوا تو جواب دیں گے جی بالکل آپ کے لیے نکلا ہے پچیس سو روپئے کا مدنی چیک پچیس سو کا مدنی چیک آپ کو پیش کریں گے آپ مدنی مکتبت المدینہ پہ جا کر اس کی جو بھی ترکیب ہوگی وہ آپ بنائیں گے جو بھی چیزیں ہوں گی میموری کارڈ وغیرہ وہ آپ لے سکیں گے یہ ان کی اپنی ملکیت ہوگا یہ ان کے لیے ان کی ٹیم کے لیے نہیں ہے مرحبا پہلا چیک اب دوبارہ آپ کی باری ہے دو دو باری ہے نا اب دیکھتے آپ کے لئے کیا نکلتا ہے احمد رضا کون سا باکس کھولیں گے یہ تو دو ہو گئے براؤن بلو بلو کھولیں چلیں بھائی آپ کے لیے بھی کچھ ہے اب کچھ طے کر لیتے ہیں آپ کو بھی ایک موقع دیتے ہیں یا تو آپ دو پوائنٹ لے لیں یا اس پہ جائیں اس پہ ہو سکتا ہے چھ پوائنٹ بھی ہو لکھا ہوں پوائنٹ لے دو پوائنٹ لیں گے آپ پیچھے سے اشارہ تو نہیں آ رہا آپ <laughs> ان سے مشورہ لینا چاہیں گے خود ہی کریں گے اگر <laughs> آپ اس پر جاتے تو اس میں تھا شیر کا خالی حصہ پورا کریں آپ کے لیے سوال تھا لیکن آپ اس کے اوپر نہیں جا رہے تو آپ کو دیے جاتے ہیں دو پوائنٹ ٹھیک ہے آ جائیں آپ کے دو پوائنٹ کی کمی بھی پوری ہو گئی اس طرح آخری باری ہے آپ کی آئیے ادنان بھائی ویلکم مرحبا آپ سے کلام بھی سننا ہے جی کچھ نکلا ہے آپ کے لیے بھی ادنان بھائی جی کیا چاہیں گے اس کے اوپر جائیں گے یا کچھ जाएंगे کرنا ہے اس کے اوپر جائیں گے اس کے اوپر جائیں گے ایک آسان سوال پہ چلے جائیں یا اس میں جو سوال ہے وہ اس پہ جانا ہے چلے بھائی آپ کے لیے اس میں نکلا ہے ایک ہزار روپے کا مدنی چیک آج آپ لوگوں کے نصیب مدینہ مدینہ چل رہے ہیں نمبرز بھی کچھ زیادہ تھے ایک ہزار روپئے کا مدنی چیک انہیں پیش کیا جائے گا آئیے بستے پہ چلتے ہیں جی جی جی ایک ہزار روپے کا مدنی چیک آپ کو پیش کیا جاتا ہے مرحبا ناظرین کو بھی دکھائیں ماشاءاللہ یہ چار باکسز اب کھل چکے ہیں ہمارے حاضرین میں سے کسی کو موقع دیا جائے تو سب سے چھوٹا ہے مدنی منا ہو نا کیا نام ہے آپ کا مائک کا ہے بھائی مائک کا ہے جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا ادھر موغل امین کتنے سال کے آپ سیون درج شریف آتا ہے کوئی صلی اللہ علیہ محمد پڑھ کے سنائیں نہیں آتا اچھا ابھی مائک پہ گھبرا گئے مدنی مقصد یاد ہے مجھے اپنی اور نہیں مجھے آتا. اپنی اور ساری کے لوگوں کی, کی اسلام کی, کی, کی کوشش کرنی ان انشاء انشاءاللہ انشاءاللہ تو بولے ان شاء کیا کریں گے کون سا باکس کھولیں گے پہلے بتائیں یہ والا اچھا کیا چاہیے آپ کو ادھر وہ کر نا کیا چاہیے آپ کو توفی چاہیے امام چاہیے اچھا بتائیے یہ کون سا کلر ہے گرے کلر ہے اچھا یہ گرے کیوں آپ نے پسند کیا گرے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے آپ نے اسی لیے گرے کپڑے پہنے ہیں چلے آپ کھولیں دیکھیں کیا نکلتا ہے اس میں آپ کے لیے نکلا ہے ایک توحفہ کعبہ کے دھاگے ماشاءاللہ اللہ اللہ ان کو اگر مدینے کی کھجور ہو تو وہ بھی پیش کر دیں ماشاءاللہ اللہ ایک انہوں نے اچھا جواب دیا تو اچھا یہ مدری منی بھی ہیں منتظر ان کو بھی لے آئے یہ آپ کو منقبت بھی سنائیں گی اچھا آئیے اور اعلیٰ حضرت کی سنائیں گی ارے واہ سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جی حفصہ ماشاء اللہ کتنے سال کی آپ جی पांच साल इंग्लिश में पांच को क्या बोलते हैं फाइव आपका फेवरेट कलर कौन सा है ग्रीन फेवरेट कलर कौन सा है कन्फ्यूज हो गई चले मन कब सुनाए आला आज की पकड़े माइक ले लें सुनाए मिलके पढ़े भाई باطل کو مٹایا اے ماما کا جایا اے ایم سبحان اللہ ماشاء اللہ اب یہ باکس کھولنے کی پوزیشن میں تو مجھے نہیں لگ رہی ہے جس جس جس پھر بھی کوئی باکس کھولیں گے آپ کون سا کھولیں گے پنک چلے کھولیں نکالیں اس میں سے کیا نکلتا ہے اگر یہ کوئی ٹیم والے کھولتے تو ان کا ایک نمبر مائنس ہو جاتا اب یہ ان کے نصیب اچھے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو دیتے ہیں ہم مقدس پانیوں کا مجموعہ اور عطر قلم اور تصویر یہ ان کے والد گرامی کی ملک کے ان شاء کوئی اور ایک نہیں اب ایک کسی بڑے کو موقع دیتے نا اب بہت زیادہ امیدوار ہیں اس لیے میں ڈر رہا ہوں بھائی ٹھیک ہے مدری چینل کے ناظرین اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کس کے ہیں کتنے نمبر اور اب حاضرین بہت زیادہ ایکسائٹ، ایکسائٹڈ ہیں اس لیے اب بار بار ان کو موقع نہیں دیتے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ذوق ناط کے چار مرائل ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے چار چار نمبر ہیں کوئی پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے آئیے کچھ دیر بیٹھتے ہیں کالس لیتے ہیں ایک مختصر کلام اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر مدری مقابلے کو آگے بڑھائیں گے سل حبیب صلی اللہ تعالی محمد ہمیں وہ ویڈیو دکھا دیں جس میں ہمیں ایک ناظر نے ناز شریف بھیجی ہے وہ ہم چلاتے ہیں انشاءاللہ ان کی دل جوئی کی نیت سے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ناز شریف مدری چینل پر چلائی جائے ایک شیر چلایا جائے گا آپ اچھے انداز میں اس کو صاف ستھری وائس کے ساتھ اچھا ماحول بنا کر صاف اسکرین کے ساتھ پیچھے کوئی بچہ نہ ہو کوئی شور نہ ہو پنکھا بھی ہو سکے تو بند کر کے ایک اچھی سی ویڈیو بنائیے نات ہو اعلی عزت کی لکھی ہوئی بھی. ہمیں بھیج دیجئے ڈبل زیرو نائن ٹو تھری ون ون ون زیرو ون تھری زیرو ایٹ ٹو اس نمبر پر انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ایک کلام کو ایک اسلامی بھائی کی ویڈیو کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے سنا دیجیے آج کی جو ویڈیو ہے oh, ماشا الله سبحان اللہ آئیے اب ایک کلام سنتے ہیں مختصر مل کے پڑھنا ہے آپ سب نے اور پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو منقبت اعلیٰ بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی پھر آگے مقابلے کو جاری رکھیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد ایسا کلام سنائیں جو سب مل کے بھی پڑھ سکیں اور ناظرین آئیے بہت سیدی اعلیٰ حضرت کا پیش کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے چار زبانوں میں تحریر فرمایا آئے آئے ہے آئے اور بہت خود کلام ہے اس میں عربی بھی ہے اس میں فارسی بھی ہے اس میں ہندی بھی ہے اس میں اردو بھی ہے تو آئیے مل کے اس کلام میں شامل ہو جائیے م ن ویرو کپی نظر ل م یا تھی نیرو کپی نظر مسلے تو ناشت پہ تا جانا مسلے تو ناشت پہ جانا جلگ راج کو تاج تورے سر سو جلگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید سرا ہے کو لم جاتي نظيرك في نظر البحر على والموجودة غالبحر على والموجودة غالبك سوتوفا خشرباء البحر على والموجودة غالبك سوتوفا جو توا بے کیسو توفہ ہوشرو بم بے کسو توفہ ہوشرو بب جی میں ہو بگڑی ہے ہوا مجھے میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا لگا گا لم جاتی نیرو کپی نظر لم جاتی نیرو کپی نظر انا ان پیاتا شو سفا کا تم ان پیاتا شوا سفاقات ہے گیسو اے پاک اپنے کرم اے گیسو اپنے کرم بر سلہار مر سلہار جھم رارم بھم ر جھم ر جھم ر جم ر چمک پر سارے ریوم رے م پر سرہارے ریو رے دو بوند ادھر بھی گھی راجانا دو بوند ادھر بھی گھی راجان کبھی نظر مس لے, لے تو نا شدھ پے جانا مس لے تو نا شدھ پے دا جانا جاتی نیرو کبھی نظر آر پیدا کا فضل ہر خواہ کا مورا تلبل در سب بھوک دیا مورا تلبل در سب بھوک دیا مورا تلبل در سب بھوک دیا یہ جان جاتی نا ویروں کفی نظر نم جاتی نیرو کفی نظر ارشاد نا سیپ تھا ہیر شاد اہ بانا سیپر تھا سراب پڑا جانا نم جاتے نہ نیرو کبھی نظر نم جاتے نا ویرو کبھی نظر مش لے تو نا شد پہ تا جانا مس لے تو نا شد پہ تا جانا جگ تاج کو تاج تو رے سو ہے دو سراجا. کیا بات سر ماشاء سبحان اللہ منقبر رضا ایک دو شیر جلو ہے سراپا ہے ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے ہے نور ہے کہ سراپا رضا تصوی رے ہے کہ شہرا رضا کا ہے تصویر سنیت ہے کہ تصویر کہ سنت رضا کا ہے اب ہے بہت علم دین ہے اس دن میں وہ کتنا بلندیاج ورا رضا ہے کتنا رضا کا ہے تصویر چہر رضا تو ہے ماشاء اللہ جیسا ویسا جواب نہیں ہے پیسانے والا آگے بڑھاتے ہیں اپنے مدنی مقابلے کو ذوق نات کا دوسرا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اب ہم چلیں گے اپنے اختتام کی طرف پانچویں مرحلے کو شروع کریں گے جس کا نام ہے حروف تحجی پانچ چار مرحلے ہو چکے ہیں چار سیگمنٹس ہو چکے ہیں چھ مرحلوں سے انہیں گزرنا ہے مدنی چینل کی ٹیم چار سوشل میڈیا کی ٹیم بھی چار دونوں برابر پوائنٹس پر ہیں اور کسی ایک نے آگے بڑھنا ہے کسی نے پیچھے رہ جانا ہے آئیے شروع کرتے ہیں اگلا مرحلہ صلو وال حبیب صلی اللہ تعالی محمد مدری چینل کے ناظرین یہ ہے اردو کے حروف تحت جو کہ تقریباً 36 ہیں ان میں سے 33 سے کوئی نہ کوئی ناطیہ شیر ضرور آتا ہے اور ہمارے ناتخانوں کا ٹاسک ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کا یہ ٹاسک ہے ان میں ناخوا گہرے ناطخواں بھی ہیں تو انہیں اس حرف سے شیر پڑھنا ہے جو ایرو کے سامنے آئے یہ خود گمائیں گے اور جو ہرف آئے گا اس سے آپ شیر پڑھیں گے سوشل میڈیا اور مدری چینل دونوں ٹیمیں ہیں ان میں سے دونوں کو باری باری بلایا جائے گا آئیے پہلے کون آتا ہے جی آپ اسے گمائیں گے اور جو حرف آئے گا اس سے آپ شیر پچیس سیکنڈ میں پڑیں گے جو شیر ایک بار پڑھ لیا گیا وہ دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا زور سے گھما دیا آپ نے اللہ اکبر یہ مشکل مقام پہ آ کے رکا ہے زے زے سے آپ نے شیر سنانا ہے 25 سیکنڈ ہے آپ سائرے روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو تو سلام, آو سلام آو ان سے امیر اللہ سنت نے اسے بدل دیا ہے تو سلام ان سے رو رو کے کہنا جواب درست دے دیا ہے ماشاء اللہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے ہر جواب کا کون آئے گا مدنی چینل کی ٹیم سے آئیے آپ بھی بسم اللہ پڑھ کر اس سے گھمائیں گے اور جو ہر ایرو کے سامنے آئے گا اسے شیر پڑیں گے جی دل آپ کا دھک دھک کر رہا ہوگا یہ آ بہت ہی آسان واو واو سے شیر واو انگلش والا واو واہ کیا کرم ہے شہر تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آپ نے بھی جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا شیر پڑا آئیے آپ کو بہت آسان شیر مل گیا تھا اگلا اسلامی بھائی کون آتا ہے ہر حرف پر ایک پوائنٹ ملے گا سوشل میڈیا والے بہت زور سے گھماتے ہیں ویسے بھی سوشل میڈیا پہ بندہ بہت زیادہ گھومتا ہے سوشل میڈیا پہ اچھے اچھے کاموں میں گھومنا چاہیے برے کاموں سے بچنا چاہیے لیکن آپ کی توجہ ابھی حرف پر ہے آپ نے پڑھنا ہے کس حرف سے شیئر ابھی ہو جائے گا فیصلہ ہائے ہائے اس سے حرف نہیں آتا اس سے شیئر نہیں آتا اس لیے دوبارہ گھمائیں آرام سے گھمائیں بھائی آپ کو دوبارہ کہیں نہ گھمانا پڑتا پھر ز کے قریب آ رہا ہے اب آ زے سے دو مکان چھوڑ کر آیا ہے سین سین سے شیر پڑھیں گے آپ کے پا بائیس ہے سرور کہوں سر کہ مالک و مولا کہ گلے زیبا کہ گلے زیبا کہوں تجھے جواب آپ نے درست دے دیا ہے آپ نے ایک اور پوائنٹ حاصل کر لیا ہے کون آئے, آئے پہلے گا حروف تحجی میں نہیں ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ ہونے میں حرج نہیں کون آئے گا آئے ادنان بھائی بہت پیارا کلام ابھی آپ نے سنایا अब आप اب آپ یہاں پہ شیر سنائیں گے آپ نے ماشاء اللہ اپنی طاقت سے گمایا ہے یہ تو اب رکے گا ہی نہیں کیا کریں آپ کا ایک کلام سن لیتے ہیں آپ کا جب تک یہ رکتا ہے جی اب آپ کے فیصلہ ہونے والا ہے کون سے حرف سے شیر پڑھنا ہے آج یہ اسی اسی کے آس پاس گھوم رہا یہ آج پھر زیادہ جی عدنان بھائی سے پھر شیر پڑھیں گے بغیر آپ کے مائک لگاؤ جھر کر تیری یہ پر زال پر ہے ذرے زی... یہاں سے کوئی جواب ذہے نہیں ہے عزت محمد, محمد. ارشا خزیر پائی محمد سبحان اللہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے ار حق زیر پائے محمد آپ نے بھی جواب دے دیا ہے اتفاق ہے کہ دونوں بار زے دونوں ٹیموں کو ایک ایک زے مل چکا ہے آخری کون آ رہا ہے آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا اس میں یہ اس میں طے ہے تو کچھ پتہ نہیں ہے کون سا حرف ہر جائے آپ نے بہت اچھے انداز میں گھمایا ہے سلو سلو کسی کو چکر بھی آ جاتے ہوں گے ہو سکتا ہے دیکھ کے یہ یہ پھر یہ آ گاف کے پاس جی گاف سے گنا ہو کیسد بر رہی ہے دم بد مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا جواب درست دے دیا ہے حال اللہ ایک پوائنٹ اور حاصل کیا ہے کوئی پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے آخری بیاں آخری باری ہے اس کے بعد اس مرحلے کا فیصلہ ہو جائے گا حسان بھائی جی آپ نے بھی بہت سلو گمایا ہے اور یہ منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے ہے ہے سے شیر سنانا ہے آپ آپ ادھر رخ کر لیجیے سان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے ناطخا بھی ہیں ہے ادھر منہ کر ہے سے شیر پڑھنا ہے گھبرائیں نہیں پندرہ سیکنڈ ہے آپ کے پاس کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا ہے سے کئی شیر آتے ہیں دس سیکنڈ باقی ہیں آٹھ ہو گیا ہے سے اللہ اکبر دو سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجیے اللہ اکبر آپ نے جواب نہیں دیا یہاں اتنے سارے جو ہاتھ ہیں وہ اٹھے ہوئے لیکن ابھی کیا ہو گیا ادو کوئی بات نہیں ہوتا ہے آئیے آپ سنا دیں کوئی ہے سے شیر ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں ہمیں بلائیں گے ایسے بہت سارے شعر ہیں جو ہاتھ سے آتے ہیں لیکن ٹیم مدنی چینل کے ایک اسلامی بھائی جواب نہ دے سکے ہوتا ہے وقت کا پریشر ہوتا ہے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان بہت سارے اشعار ہیں خیر کوئی بات نہیں ایک نمبر جو ہے اس کا فرق ہو چکا ہے یہ مرحلہ مکمل ہوا چونکہ ہمارا وقت کم ہے ہمیں بارہ بجے تقریبا خبریں آن ایئر کرنی اس لیے اب ہم آخری مرحلے کی طرف بڑھیں گے آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پانچ مرائیل کس طرح مکمل ہوئے ہیں. اس کو یہاں سے ریموو کیا جائے آخری راؤنڈ ہے اس میں ہونا ہے فیصلہ کون آگے بڑھے گا پانچ مرائیل سے گزر کا ٹیم مدنی چینل چھ نمبر پر ہے سات نمبر پر ہیں سوشل میڈیا والے ایک نمبر کی برتری نے حاصل ہے اور اب آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا راؤنڈ جس میں ہوگا جوش و جذبے کے ساتھ ہوش و حواس کے ساتھ فیصلہ آپ نے بھی ان کا ساتھ دینا ہے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے اور جوش بھی دکھانا ہے فیضان اعلیٰ حضرت भी भी भी भी भी भी भी भी। انشاءاللہ آئیے شروع کرتے ہیں آخری مرحلہ اس کا نام ہم نے رکھا ہے سوچ سمجھ کر <वाँ> <वाँ> <वाँ> فیصلہ کن راؤنڈ میں ہم اب داخل ہو چکے ہیں آخری آخری لمحات ہیں سلسلے کے جو آگے بڑھے گا وہ اب پھر کوئی رکاوٹ کے بغیر کوارٹر فائنل تک پہنچ جائے گا جو پیچھے رہ جائیں گے انہیں پھر کڑی نگرانی رکھنی ہوگی آگے بڑھنے کے لیے کہ دوسری ٹیموں کے نمبر اگر کم ہوئے تو پھر آپ کے لیے ہوگا جو زیادہ نمبر لینے والی دو ٹیمیں پیچھے رہ جائیں گی چھ میں سے دو کو آگے بڑھا دیا جائے گا پیچھے رہنے کے باوجود 10 چیر میں پڑوں گا اور دس پوائنٹس کا یہ مرحلہ ہے سب سے بڑا مرحلہ ہے آپ نے بیل بجانی ہے جب آپ سمجھ جائیں کہ کون سا شیر پڑا گیا جب آپ سمجھ جائیں تو بیل بجائیے سوچ کر اور سمجھ کر جلد بازی کی اور شیر نہ پڑ سکے تو ایک نمبر کم ہو جائے گا آپ کا اکاؤنٹ لیس میں چلا جائے گا مائنس میں چلا جائے گا اس لیے بہت ہوش کے ساتھ آئیے پہلا شیر سناتا ہوں اور دیکھتے کون بیل بجاتا بیل چل رہی ہے آپ کی سب چیز چل رہی ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے پہلا شیر آس آس ہے جی پہلے کس نے بیل بجائی بیل سوشل, بیل سوشل بیل میڈیا بیل نے پہلے بیل بجائی آس ہے آس ہے کچھ بھی نہ پاس آس ہے نہ کوئی پاس آس ہے نہ کوئی آس ہے کچھ بھی نہ پاس ایک تو شیر درست پڑھنا ہے آپ مائک پہ بتا دیں آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس بس یہی ہے یہی آسرا تم تو ضرور آس ہے کوئی نہ پاس کوئی نہ پاس دیکھ لیجیے یہی شیر میرا آس ہے کوئی نہ اگر ملتا جلتا شیر ہوا تو میں وہی ہم وہی ایکسپٹ کریں گے جو میں پڑھنے جا رہا تھا اگر آپ کچھ اور پڑھیں گے تو وہ نہیں مانا جائے گا آپ نے آس ہے پر گیس کیا اور وہ شیر پڑھ دیا جو اس سے ملتا جلتا تھا اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے آت ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس مت ہے یہی آس رہا تم پہ کروڑوں درود آپ کا جواب درست ہے شاید اس طرف والے جو ہے مدنی چینل والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے ان کا زور سے سبحان اللہ کی صدا نہیں آئی چلیں ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوسرا شیر دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے شیر ہے گھر بھی گھر بھی جی مدنی چینل گھر بھی گھر بھی جانا ہے مسافر سن بائیں رستے ہیں کیا ہونا شیر مکمل درست کرنا ہے گھر بھی گھر بھی جانا ہے ہائے مسافر سن گھر بھی جانا ہے شیر درست بتانا ہے اور ہو سکتا ہے یہ نہ بھی ہو گھر بھی گھر بھی جانا ہے ہائے مسافر سن اللہ اللہ اللہ دیکھ لیجئے کوئی اور گھر بھی جانا ہے ہائی مسافر سن آپ کا وقت جب وہ غفار ہے تو کیا آپ شیر شروع کر چکے تھے اس لیے آپ کو وقت دیتے ہیں تھوڑا سا جو بھی شعر آپ کے ذہن میں آپ وہ کر گھر بھی جانا ہے مسافر سن جب اللہ اللہ اللہ آپ کا وقت جو ہے جب وہ غفار ہے کیا ہے نہیں نہیں آپ جو ہے وہ شیر درست نہیں پورا کر سکے ہیں آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں شیر کا گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں مت پہ کیا مار مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے آپ شیر درست مکمل نہ کر سکے اور ایک نمبر کی کمی پہلے تھی ایک اور نمبر آپ کا کم ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ آپ کا جواب درست نہیں ہو سکا آئیے آگے بڑھنا ابھی کافی ہے مقابلہ آٹھ پوائنٹس ابھی باقی ہیں پانچ نمبر ہے مدنی چینل کے اچھا آپ تین نمبر آگے بڑھ گئے مقابلہ اور ٹف ہو گیا تیسرا شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر ہے جنا میں چمن جنا چمن چمن میں سمن میں پبن پبن مجلس فیصلہ كے كس نے پہلے بیل بجائے آپ مجلس نہیں ہیں آپ لوگ اگر سكوت رکھیں گے تو اچھا ہوگا پلیز پلیز آپ خاموش رہے آپ صرف مقابلہ دیكھیں پہلے كس نے بیل بجائی سوشل میڈیا جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے مینن امن وما تمہارے لیے سزائے مہن پہ ایسے مینن یہ امن و اما جی مدنی چینل نے پہلے بیل بجائے یہ بتایا جا رہا چلے شیر بدل دیتے ہیں یہ کیونکہ شاید ابھی کیپ نہ دکھا چلے میں مجلس کا کہنا ہے شیر بدل دیں کوئی بات نہیں شیر ہے تیسرا شیر تم کیا گئے بتائیے شیر پورا کیجیے تیئیس سیکنڈ باقی ہے تیسرا شیر ہے یہ تم کیا گئے یہاں سے پلیز کوئی رہنمائی نہ کرے تم کیا گئے بہت مشہور شیر کیا محفل ملتا جلتا شیر گئے رونا کے محفل چلی گئی جو آج ہے جہاں میں سلہار دو سیکنڈ باقی ہے تم کیا گئے کہ یہاں تک میں نے پڑھا تھا آپ آگے سن سکتے تھے انہوں نے جلد بازی نہیں احمد رضا کی شما پروزہ ہے آج بھی تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی احمد رضا کی شمع اور ہے آج بھی آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے دوسرا مثلا یوں نہیں ہے شیر و ادب کی ظلم بڑے ہے آج بھی بہرحال آپ کا جواب درست نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں چوتھا شیر پڑھ رہا ہوں شیر ہے آپ آقا ہوں جی آپ آکاؤں کہ آقا آپ ہیں شاہ انام یا نبی تیرے غلام و کا ہوں میدنا غلام سوچ لیجئے یہ شیر ہے بھی نہیں یہ ہے تو یوں ہی ہے کہ نہیں دیکھ لیجیے شیر وہی پڑھنا ہے جو میرا مرادی شیر ہے تو میرے ذہن میں ہے اور اگر پڑھے کوئی بھی تو درست پڑھنا ہے جی یہ شیر اس طرح نہیں ہے اگر یہی ہے تو آپ آکا کہ آقا آپ ہیں خیر الانام یا نبی آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے شعر پڑھا آخری آقا موقع ہے آپ کے کے آقا آپ ہیں شاہ انام یا ابھی تیرے غلاموں کا ہوں میں ادنا غلام آپ کا جواب غلط ہے یہ شیر دوسرا مصرا یوں نہیں ہے آپ آکاؤں کے آقا آپ ہیں شاہ انام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام آپ دوسرا مصرا صحیح نہیں پڑ سکے اس لیے آپ کو نمبر پوائنٹ نہیں ملے گا ایک نمبر ان کا بھی کم ہو گیا تین نمبر کا فاصلہ ہے چار شیر ہو چکے ہیں پانچواں شیر ہے ڈھونڈا ہی کریں سوشل میڈیا کس نے پہلے بیل بجائی مجلس بتائیں سوشل میڈیا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاؤ ہو آپ کا وقت ابھی جاری ہے چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں پانچواں شیر تھا یہی آپ نے کہا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو آپ نے پھر جلد بازی کی اور اس بار جلد بازی کام آ گئی ہے جواب آپ درست ہو چکا ہے ایک نمبر اور آپ کو ایک پوائنٹ اور ملے گا پانچ شیر ہو چکے ہیں چھٹا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے ابھی آپ مایوس نہ ہو ابھی مقابلہ باقی ہے شیر ہے غلام آپ کے جی غلام آپ کے غلام آپ کے حشر میں چین سے ہوں گے ادو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا غلام آپ کے وہ شیر ہے کہ نہیں سوچ لیں تیرہ سیکنڈ باقی آپ نے کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں جلدی کیجیے آٹھ سیکنڈ باقی ہیں غلام آپ کے چار تین دو آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے آپ شیر تک نہیں پہنچ سکے غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا اس بار جلد بازی سے پھر ایک نمبر آپ نے کم کیا ہے ایک بڑھاتے ہیں کم کرتے ہیں بڑھاتے ہیں کم کرتے ہیں مدنی چینل والے سوچ سمجھ کے چل رہے ہیں چھ شیر ہو چکے ہیں چار شیر اب باقی ہیں تین نمبر کا فاصلہ ہے ساتواں شیر پڑھنے جا رہا ہوں سینکڑوں مدنی چینل سینکڑوں کے دل منور کر دیے اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو سینکڑوں سینکڑوں پر آپ نے پڑھ دیا شیر آپ نے بھی جلد بازی کی ابھی وقت باقی ہے سینکڑوں کے دل منور کر دیے اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو بدلنا ہے تبدیل کرنا ہے کوئی اور بولنا ہے لا. آپ نے جواب یہ دیا اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے سات شیر ہوئے اب مدری چینل لا. کی ٹیم دو نمبر پیچھے ہے سات شیر ہوئے لا. لا. لا. تین شیر اب باقی ہیں آٹھواں شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر ہے نفس یہ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نہ تو سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ بوجھ نہ آ کہیں سترہ سیکنڈ ابھی ہے جلدی نہ کیجیے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے بدلنا ہے نہ تو کے سر پہ آپ نے پڑھا نہ تو کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ اور میرا برادی شیر یہی تھا جواب درست ہو گیا ہے شیر اور اب دو شیر باقی ہیں اگر آپ دونوں کا جواب دیتے ہیں تو بھی شاید آگے نہ بڑھ سکے نواں شیر ہے خار صحرائے نبی خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا یہ جواب بھی درست ہے آپ کو یہ نمبر آگے کام ہے آخری شیر دسواں شیر شیر ہے ہم بھی چلتے ہیں ان کو نمبر لینے دیتے تو آگے کام آتے ہم جی. بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو گٹھڑیاں تو امید کی کس جانے دو گٹھڑیاں تو امید کی کس جانے دو مدری مقابلہ اختتام کو پہنچا اور ٹیم سوشل میڈیا اگلے مرحلے میں پہنچ چکی ہے ماشاءاللہ اللہ مدری چینل والے بھی ابھی آگے آ سکتے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ اللہ کل پھر ہم سلسلہ لے کر آئیں گے آپ دیکھیے اسکور بورڈ کس طرح سے سلسلہ آگے بڑھا انشاءاللہ کل رات اجتماع کے بعد ابھی تشریف رکھیں کیمرا ہے آپ کے سامنے کل رات انشاءاللہ اجتماع کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے اور اسی طرح فیضان اعلیٰ حضرت ہوگا اسی طرح انشاءاللہ سلسلہ آپ دیکھیں گے گفتگو مدری مکالمہ ہوگا اور محفل نعت بھی ہوگی کل ذوق ناد کا گیپ ہے جمعے کی دن جمعے کی رات انشاءاللہ اللہ آپ دیکھ سکیں گے ذوقیناد کا تیسرا مرحلہ تیسرا پری کوارٹر فائنل سوشل میڈیا کی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہماری بیسٹ وشز ہیں آپ لوگ بھی آگے بڑھیں آپ نے سلسلہ دیکھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ شامل ہوں اور اپنی ویڈیو کے ذریعے کلام رضا بھیجنا چاہیں یا اعلی عزت کے گمبد یا مزار کی اسکیچ بنا کر بھیجنا چاہیں تو نمبر آپ اسکرین پر دیکھیں گے وہ بیان آپ کو کر دیتے ہیں ڈبل آپ اس نمبر پر اپنی ویڈیوز وغیرہ بھیج سکتے ہیں اسکور بورڈ دیکھتے ہیں پھر آپ سے اجازت لیں گے اسکور بورڈ جی یہ اس طرح سے سوشل میڈیا نو مدری چینل والے چھ نمبر پہ پہنچ کر مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا دا آئیے آخر میں نعرہ لگاتے ہیں پیدانے والا حضرت پیتا مدنی چینل جاری علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ